بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله وصبره حسنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرفيع اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن وزيّن اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قالع و تبار کافی شان حبیب ہی مقبرم و عامر انََ اللّہ و ملائقت علنبی یازینامن صلی اللہ وسلم و تسلیمہ صلاۃ والسلام السلام علیک رسول اللہ ولا علی صحاب يا محبوبہ رب العالمی صلاۃ عليك يا نبي رحمٰ صحاب یا رسول الملحم تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے شاش جہات بھی اللہ جلّہ وعلا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم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 ماہ نور ربیع الاول شریف کے حسی موسم میں وینس میرج ہال کے ماہانہ درس قرآن میں حضور علیہ السلام کے شمائل کا تذکرہ چھڑا اور مسلسل تین ماہ کے دروس میں اسی عنوان کو موضوع سخن رکھا گیا اور حضور کی صورت کے عنوان سے چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت مندی حاصل کی گئی جب حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر اپنی بسات کے مطابق ہم مکمل کر چکے تو یہ طے پایا کہ اب حضور کی سیرت کا ذکر بھی ہو تو ساتھیوں کی تجویز یہ ہوئی کہ اس کو کسی کھلے میدان میں منعقد کیا جائے تو آج یہاں ایک عظیم المرطبت اجتماع سیرت النبی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ جلا شانحو میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ ساعت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جس طرح حضور کی صورت بے مثال ہے حضور کی سیرت بھی بے مثال ہے مائیکل ایچ ہارٹ نے دنیا کی عظیم المرتبہ سو شخصیات کا ذکر کیا سر فہرست حضور کا نام رکھا اور کہتا ہے کہ میں نے حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پر پہلے نمبر پہ نہیں رکھا اس لیے کہ وہ مذہبً عیسائی ہے اگر یہ دائیہ اس کے پیشے نظر ہوتا تو وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پر اس نے سر فہرست نہیں رکھا بلکہ کہتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر میں نے حضور کا نام سر فہرست رکھا ہے سچی بات یہ ہے کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نصیرت کسی کی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو سیرت کا وہ جمال اور وہ حسن عطا کیا کہ خود ارشاد کیا لقاد کان لکم فی رسول اللہ اُس وۃن حضور کی سیرت کو اس وسنا قرار دیا گیا اور حضور کی سیرت چالیس سال کے اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں ہوتی بلکہ آقا جب اس بزم گیتی میں قدم رکھتے ہیں اور آتے ہی اللہ کی بڑائی بولتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو حضور کو گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا کہتی ہیں میں نے حضور کو دودھ پیش کیا حضور نے دائیں چھاتی سے دودھ پیا میں نے پھر بائیں چھاتی پیش کی تو حضور نے رخ موڑ لیا گویا آتے ہی اس بات کا اعلان تھا کہ میرا ایک اور بھائی ہے جو اس کا حصہ ہے میں محمد عدل و انصاف کا درس دینے آیا ہوں تو بچپن میں ہی اپنے بھائی کے لیے ترک پستان کر کے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے نقوش واضح کر دیے کہ عدل و انصاف کا سبق پڑھانے والا زمانے کو مساوات کی تعلیم دینے والا اور زمانے کو ہدایت کا نور بانٹنے والا ماں کی گود کے اندر بھی خلاف انصاف کوئی بات نہیں کر سکتا ہے پھر جب حضور اعلان نبوت کرتے ہیں اور اسلام اپنے تمام تر قوانین کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے تو آکا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت اسامہ بن زید بن ہارسہ کے ذریعے سے عرض کیا جاتا ہے حضور یہ عظیم المرتبت قبیلے کی خاتون ہے اور چوری کر بیٹھی ہے اگر اس کے لیے رعایت کر لی جائے تو یہ بہت مفید ہوگا حضور علیہ السلام کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگیں فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے جب کوئی عام شخص گناہ کرتا تو اس پہ حد جاری کر دی جاتی اور جب کوئی با اثر شخص گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا لو سرکت فاطمہ بن تو محمد ان لکاتا آ محمد ان کہا یہ تو بنو مخزوم کی بچی ہے اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی وہ روشن مثالیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اپنے اس دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہی جن کا آغاز کیا تھا پھر اس کو اپنے نقطہ انتہا تک اور نقطۂ کمال تک پہنچایا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے ام المن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ کسی شخص کو ہیرو اس کے گھر والے نہیں مانتے لیکن یہاں دیکھیے حضرت ابن حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مومنوں کی ماں ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ بتلائیے تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا وہ کہتے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے کہا کانا خلو کو قرآن, قرآن حضور کی سیرت کا ہی تو نام ہے حضور کے خلق کا نام قرآن ہے قرآن نے جن امور سے منع کیا ہے حضور وہاں سے رکے ہیں اور جن کاموں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے حضور وہ کام سر انجام دیتے رہے ہیں تو قرآن حضور علیہ السلام کے خلق اور حضور کی سیرت کا نام ہے بلکہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر کسی کو حضور کے دیدار کا شوق ہو اور وہ حضور کا زمانہ نہیں پاتا وہ قرآن پڑھ لے حضور کے دیدار کرنے کے مترادف ہوگا قرآن حضور علیہ و السلام کی سیرت اور آقا کریم علیہ السلام کے کردار کا نام ہے تو ام المنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں اے پوچھنے والے کانا خل القرآن قرآن حضور کے خل کا نام ہے حضرت سیدہ خدیجہ قبرا ردی اللہ تعالی عنہ خاتون اول وہ خاتون جس نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنی محبت سے ذکر کرتے حضرت خدیجہ تلک کا کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا اس بنیاد پر مجھ سے ایک دن رہا نہ گیا اور میں نے کہہ دیا حضور آپ ہر وقت حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں جس طرح زمانے میں ان کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی ہی نہیں تو حضور نے فرمایا ہاں خدیجہ خدیجہ ہی تھی تو کہتی ہے میں نے عرض کی حضور اللہ نے آپ کو بہتر زواج دے دی اور آپ اس عورت کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں جس کے ہونٹوں کے گوشے بڑھاپے کی وجہ سے رنگ بدل گئے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا حضور علیہ السلام پر جب نزول وہی ہوا تو یہ حضرت خدیجہ تلقبر رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے 15 سال بیتنے کے بعد کی کہانی ہے پندرہ سال انہوں نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا آقا کریم پر نزول وہی جب ہوئی تو یہ وہ منظر تھا اللہ قرآن میں فرماتا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو وہ بھی ہے بت سے ریزہ ریزہ ہو جائیں تو حضور علیہ السلام کے قلب اتحر پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو حضور اس کا احساس پا رہے تھے اور آقا کریم علیہ السلام گھر پلٹے اور آپ نے فرمایا خدا جم میں لونی اے خدیجہ مجھے چادر دو میں سخت سردی محسوس کر رہا ہوں اور حضور نے خدشات کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ قبرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو لفظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں فرمانے لگی لا کلّا ہو آبادہ ہرگز نہیں آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا کیوں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ نے فرمایا ان نہ کا تسک الحدیث تخصب المادوم حضرت القبرا نے کی کہ آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں جب آپ سلا رحمی کرنے والے ہیں دکھیوں کے کام آنے والے ہیں بات میں صداقت یہ آپ کا تر ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ان دکھیوں کا سہارا آپ کا وجود ہے بیواؤں کا آسرا ہیں اور لاچار لوگوں کی آپ مدد ہیں آپ ان کے مشکل اوقات میں کام آنے والے ہیں تو یہ حضرت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پندرہ سال کی رفاقت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے حضور میں دیکھا اور بیوی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے ہیں کل ولہ لا یخزیک اللہ آبادہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں مصیبت زدوں کے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کا آسرا آپ کی ذات ستودہ صفات ہے یہ تو پچیس سال سے لے کر کے چالیس سال کی حضور کی عمر حضرت خدیجہ نے دیکھی اور یہ بات کہی یہی بات حضور کے چچا جناب ابو طالب نے اس وقت کہی جب حضور کی عمر نو سال تھی ایسا ہوا ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو اپنی صنعت سے لکھا ہے کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ کہات زدہ ہو گئے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہا آپ اولاد اسماعیل سے ہیں آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ یہ خشک سالی ختم ہو اور بارش کی کہیں سے کوئی بوند بر سے فرمایا آؤ چلو سہنے حرم میں چلتے ہیں تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حضور کی عمر نو سال ہے سارے مکے کے لوگ سہنے حرم میں جمع ہیں حضور کے چچا نے حضور کو کابا اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے راوی کہتا ہے بادل کی ایک ٹکڑی بھی آسمان پہ نہیں تھی ادھر حضور کے چچا نے دعا مانگی ادھر جھوم کے بادل آئے اور پورے مکے کے اوپر چھا گئے اور لوگ گھروں میں پہنچے نہیں ہیں کہ می چھم چھم برسنے لگا اور لوگ گھروں میں بھیگ کر کے گئے تو حضور کے چچا جو کادر الکلام شاعر بھی تھے انہوں نے پھر کہا و اب یادو یس تسکل غمام و بے ہی سمال التامہ عصمت الرامل یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے ہیں یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے حضور کی عمر اس وقت نو سال تھی اور حضور کے چچا حضور کو یتیموں کا سہارا کہہ رہے ہیں تو گویا یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں اس حال میں بھی بیواؤں دکھیوں اور ناچاروں کی مدد کرتے اور یتیموں کا آسرا حضور کی ذات ہیں جب پچیس سال سے لے کر چالیس سال کی عمر حضور کے شب و روز حضرت سیدہ خدجت القبرا نے دیکھے تو انہوں نے بھی وہی بات کہی کلّا وی کل کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پریشان ہوں اس لیے کہ آپ بات جب کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں کبھی کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا کبھی آپ نے کزب بیانی نہیں کی دکھیوں کے کام آتے ہیں لاچاروں کی مدد کرتے ہیں جو لوگ پھنس جاتے ہیں مصیبت میں ان کو مصیبت سے نکالنے والا پورے مکے میں اگر ہے تو وہ محمد ربی کی ذات ہے اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا یہ لفظ ہیں حضرت خداجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے جو حضور کے بارے میں وہ ارشاد فرما رہی ہیں اب آئیے حضرت سیدہ خداجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور کی سیرت کا نقشہ ایک دوسرے انداز میں یوں کھینچتی نظر آتی ہیں لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں تو انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ یوقی تو صوبہ وہ یکسف و نالہ و یرک و دلوہ و ہ لب و ہو ہو فرمانے لگیں کہ حضور علیہ السلام اپنی تباہ میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دستے کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے اسی طرح فرمانے لگی کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو کرتے تھے اور پانی نکالنے والے ڈھول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے اور آگے فرمایا وہ یک و نفسا ہو اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے بلکہ ازواج متحرات کے ساتھ حضور کام کاج میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ معامنت فرماتے بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی تو حضور رک گئے اور آکا کریم نے فرمایا مواز ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی اور آکا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری اور پھر مجھے فرمایا مواز ایسے کھال اتارا کرتے ہیں آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹیشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بتیبے خاطر کرتے ہیں اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی ماحوس نہیں کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے کہتے ہیں کہ کانا یجلسرد حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے اس کو اپنے اسٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وہ یا اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے حضور کی عادت یہ تھی آکا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھونک کر کے کھانا کھاتے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے سہن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی اتنا اس کا قد تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا اور جبریل مجھے اشارے سے توازوں کا حکم دے رہے ہیں تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عزت کے ساتھ کھاتا ہے ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے ابد اس کے بندے بیٹھتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے ایک دن آکا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں یا سرید تھی حضور کھا رہے تھے تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں مجھے بھی کھلائیں تو حضور نے ایک لکمہ اٹھایا فرمایا لو تم بھی کھا لو تو اس نے کہا یہ نہیں بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں تو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ کا نوالہ نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فوش بات آئی نہیں تھی حضور کے جوٹے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی پہلے وہ سخت لعان تھی گالیاں دینے والی تھی اور فوش گفتگو کرنے والی تھی لیکن حضور علیہ سلاۃ والسلام کے جوتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شاہو نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے جھک کے کھاتے فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح ابد کھاتے ہیں وہ یلبس اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے اور یہ علامت تکبر ہے کہ باریک ترین لباس پہنا جائے تو حضور موٹا لباس پہنتے تھے وہ یار ہمار اور آقا کریم علیہ السلاط و سلام دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے ویسے اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو گدا کہیں گے اب نسبت میرے رسول سے ہوگی یہ ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا بلکہ حضور علیہ السلام جس داراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا اور اہل محبت اس کو محبت سے حضرت یافور کہتے ہیں اور وہ صرف دراز گوش ہی نہیں تھا حضور کا پیغام رسان بھی تھا کسی صحابی کو حضور نے بلانا ہوتا تو اس کو کہتے کہ فلان کو بلا وہ جاتا اور جا کے اس کے دروازے کے ساتھ سر مارتا دستک کی آواز سن کے صحابی باہر نکلتا تو دیکھتا کیا کہ حضرت یافور کھڑے ہیں وہ سمجھ جاتا مجھے حضور بلا رہے ہیں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں بھاگتا تھا حتیٰ کہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے جب حضور اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے تو وہ داراز گوش آک کریم اس کے اوپر سواری کر لیتے تھے بلکہ خیبر کے دن یہ یہودیوں کے ساتھ مقابلے کا دن تھا لیکن اس اہم دن حضور علیہ السلط والسلام جس داراز گوش کے اوپر سوار تھے اس کی جو نکیل تھی وہ کھجور کی رسی کی تھی اور کھجور کی چٹائی اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی تو آقا کریم علیہ السلام اس بات میں کوئی باک اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے میں ایک دن ایک راستے میں کھڑا تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ کر کے رکا اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا اور اس نے پانچ چھ مرتبہ مجھے کہا جی وہ بس آج میں بڑی گاڑی نہیں لا سکا بس جلدی میں یہ چھوٹی گاڑی لے کر کے آیا ہوں اسے بار بار شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ میری گاڑی چھوٹی ہے لیکن ذرا دیکھیے جب انسان کے اندر فطرتاً چھوٹا پن نہ ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی حضور علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے اور کسی کو اپنا ردیف بھی بنا لیتے اور لازمی نہیں کہ کسی کو ردیف بنانے کے لیے حضور کسی علی نصب شخص کا انتخاب کرتے بلکہ غلاموں کو لاچاروں کو اور انتہائی مسکین لوگوں کو حضور علیہ السلام اپنا ردیف بنایا کرتے تھے بلکہ فتح مکہ کے دن یہ اسلام کی عظمت کا اعلان کرنے کا دن ہے اس دن حضور علیہ السلام کا ردیف کون تھا جو اتنا زیادہ عمر نہیں رکھتا تھا اور حضور کے پیچھے بیٹھے خوشی سے جھومنا چاہتا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کا سر انور یوں جھکا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلات اسلام کے امامے کا کور جو ہے وہ اونٹنے کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا اور اس انداز سے حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے وہ حضور کا اس دن ردیف حضور کے ساتھ اس اہم دن سوار کون تھا تو تاریخ کے اندر جواب ملے گا وہ عسامہ بن زید تھا حضور کا مو بولا بیٹا حضرت زید بن حارسہ کا فرزند جو حضرت امہ ایمن کا بیٹا بھی ہے اور حضرت زید بن حارسہ کا بیٹا بھی ہے رنگ ساملہ ہے نہ چپٹی ہے حبشی نیاد ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام اس دن اس غلام زادے کو اپنی پشت پہ بٹھائے ہوئے ہیں بلکہ تاریخ کے یہ اوراق بھی ہمارے سامنے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک زانو پہ کھیلتے تھے تو دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بن زید کھیلتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے کندھے پہ حضرت اسامہ کو اٹھاتے ہیں حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک بہہ رہی تھی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں اسامہ کی ناک صاف کر دوں غلام زادے کی ناک صاف کر دوں تو میں نے عرض کی حضور آپ رہنے دیں میں صاف کر دیتی ہوں تو حضور نے فرمایا اے عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں اسامہ سے تو بھی پیار کیا کر غلام زادوں کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم اور اس انداز کے ساتھ پیار کا یہ روپ یہ حضور علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے اور یہ حضور کی زندگی کا ہی روپ ہے حضرت حسن فرماتے ہیں وہ یار قبول و دف خَلْفَهُ و پیچھے حضور کسی شخص کو بھی سوار کیا کرتے تھے اور پھر حضور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیا کرتے تھے اور اس میں کچھ شرم محسوس نہیں فرمایا کرتے تھے یہ حضور کی سیرت کے پہلو ہیں جو بڑے نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجو الناس و اشجاس کہتے ہیں حضور کائنات میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے حسین تھے حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے حضور علیہ السلام کی سیرت کے حسن کو نبی رحمت کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں یہ وہ صحابی ہیں جن کو دس سال حضور کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی آٹھ سال کی عمر تھی کہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں حضور کی خدمت میں نے پیش کر گئے حضور یہ بیٹا ہے گھر کا کام کاج کیا کرے گا ضرورت پڑے تو اس کو کہیں بھیج لیا کرنا یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا دس سال حضور مدینہ میں گزارے تو حضرت انس نے دس سال حضور کی نوکری کی کہتے خدم تو نبیا صلی اللہ علیہ سنیم میں نے پورے دس سال حضور کی نوکری کی ہے حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ دس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کبھی جھڑکا ہو اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور وہ کام درست نہ ہو حضور کے مزاج کے خلاف ہو تو آقا کریم نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا اور کبھی حضور نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو حضور نے کہا ہو کہ یہ کام تم نے جو ہے وہ کیوں نہیں کیا حضور کبھی انس کہتے تھے کبھی اونس کہتے تھے حمزہ نامی ایک بوٹی تھی حضرت انس کبھی پہاڑوں سے توڑ کے لاتے اور بچوں کو کھلا دیتے تو حضور کبھی ابو حمزہ بھی کہہ دیتے کبھی یا زل او زنین اے دو کانوں والے یوں کہ بھی پکارتے خادموں سے خدمت ہی لی جاتی ہے ان کے ناز کوئی نہیں دیکھتا لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی کہانی سنیے فرماتے ہیں میں بالکل بچہ تھا ایک دن حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا اور فرمایا انس فلاں جگہ جاؤ تو میں دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گا لیکن میں نے لاٹ سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن دل میں عزم یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا کہتے ہیں کہ میں چلا گیا راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے اور میں ان کی کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا آکا کریم علیہ السلط والسلام نے جس کام کی طرف مجھے بھیجا تھا باوجود عزم رکھنے کے میں ادھر نہ جا سکا اور بچوں کے کھیلنے کی اس کیفیت کے اندر میں بھی لگ گیا کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے گدی سے پکڑ لیا میں نے پلٹ کے دیکھا فائزہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آکا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس میں تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے تم گئے نہیں ہو تو میں نے اس کی حضور میں بس جانے ہی لگا ہوں تو اس طرح سے غلام ہو کر بھی حضور کے ساتھ یوں لاڈ اور ادائیں کر لیا کرتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مزاق کر لیا کرتے تھے نام ظاہر تھا ایک بستی کے رہنے والے تھے وہاں سے آتے اور حضور کی خدمت کے اندر ہدیے پیش کرتے آقا کریم شہر کی چیزیں انہیں عنایت کرتے ایک دن وہ بازار میں گھاس بیچ رہے تھے حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور جا کے حضور نے ان کی کولی بھر لی کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ چپکے سے جا کر اس کو احساس دیے بغیر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا جائے اور یہ اسے اشارہ تن پوچھا جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں یہ کسی کی محبت کو پرکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہر وقت کہتے ہو کہ میں تمہارے خیال میں رہتا ہوں اب بتاؤ میں کون ہوں تو حضرت ظاہر گھاس بیچ رہے تھے حضور پیچھے سے گئے چپکے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور پتا نہ چلے کس کے ہاتھ آئے اللہ اکبر لیکن حضرت نہیں بولتے میں کہتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا میاں صاحب نے کیا خوب کہا کہ سفنے دے وچ واہی تے گل وچ پالیاں پاواں تے دی ماری اکھ نہ کھولا مت فیر وچڑنا جا بلکہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے حضور ہیں تو انہوں نے اپنی پشت پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا پھر حضور نے خود فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا اس کی حضور مجھے کس نے خریدنا میں تو بہت سستا ہوں فرمایا تو اللہ کے نزدیک بہت مہنگا ہے اس طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور سے مزاق کر لیا کرتا تھا آک کریم علیہ سلاط و کے لیے مختلف تحائف لا کے پیش کرتا وہ گھی یا کوئی تیل یا بازار سے منڈی سے کوئی نیا پھل آتا تو خرید کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا آقا کریم اس تحفے کو قبول فرما لیتے خود بکھاتے صحابہ کو کھلاتے اس کو دعا دیتے دو چار دن کے بعد جس سے سودا لیا ہوتا ادھار لیا ہوتا وہ پیسے باندھتا بازو سے پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتا حضور یہ پرسوں ترسوں آپ نے وہ چیز نہیں کھائی تھی وہ پھل نہیں استعمال فرمایا تھا یہ اس کی قیمت مانگ رہا ہے حضور فرماتے تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا عرض کرتا غریب آدمی ہوں توفہ کیسے دے سکتا ہوں میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں گے تو حضور قیمت بھی ادا کر دیتے اور خوش بھی ہوتے اور دعائیں بھی دیتے تو یہ حضور کا انداز کرم ہے حضرت ابو حیرت فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے کھیل کود کر لیا کرتے تھے میں نے ایک دن کہا یار سول اللہ ان کا تو دعائیں آپ ہم سے کھیل کود کر لیتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں کھیل کود کے اندر بھی سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا میں تم سے مزہ بھی کر رہا ہوتا ہوں میری زبان پر حق اور صداقت ہی جاری رہتی ہے یہ حضور کا انداز کرم تھا علماء نے اس بات کو لکھا ہے اگر حضور کی طبع کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی حضور کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی حضور تبسم کرنے والے نہ ہوتے کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا اور حضور سے اخذ فیض ہی نہ ہو سکتا آکا کریم علیہ السلام اسلام کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا جو تھا نبوی جلال اس کی کوئی تاب نہ لا سکتا اس لیے حضور علیہ السلام جب تنہا ہوتے تو حضور کے اوپر رکت تاری ہوتی اور جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھا ہی نہیں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت سنیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرماتے اور کوئی شخص آیا تو اس نے اچانک جب حضور کو دیکھا تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا چونکہ حضور علیہ السلاۃ السلام اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کا وہ جو معمول تھا وہ نہیں تھا تو وہ حضور کے چہرے کے جلال کی تاب نہ لا سکا اس کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا تب حضور نے اس کی جانب دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا نالیک کہا سکون کرو نہ کانپو میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں اور پھر حضور نے فرمایا میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکے ہوئے گوشت کو چبا چبا کے کھایا کرتی تھی اور اس طرح حضور نے اس کی حیبت کو اس کے اوپر جو تاری ہو گئی تھی دور کر دیا تو کثرت کے ساتھ مسکرا کر کے آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو فیض رسانی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا فرماتے اور اگر حضور مسکراتے نہ تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا جب کبھی ایسا ہوتا حضور غصے میں ہوتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ سکے حضور کے دو ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جسے رگ ہاشمیت آلہ حضرت نے کہا ہے جب غصے میں آتے تو وہ پھڑکتی اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکے ایک صحابی کہتے ایک دن حضور ممبر پر جلوہ فراز ہوئے حضور مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ایسے جلال سے کہا کہ ہمارے اوپر روب تاری ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پھر حضور نے یہ لفظ دوسری مرتبہ کہا ولہ نفسی بے مجھے قسم میں اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تو صحابہ کہتے ہمارے کہ اوپر اتنا روبیبت تاری ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر ہمیں اپنی ہوش نہ رہی تو راوی نے پوچھا حضور کسی بات پہ قسم اٹھایا کرتے تھے تو یہ بات جو حضور نے تین قسموں کے بعد فرمائی تھی وہ کیا بات تھی تو سیاب بھی کہتے ہیں ہوش رہا ہو تو بتائیں کیا کہا تھا ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا اس لیے آکا کریم علیہ السلاط وسلام جو ہیں وہ تبسم فرما کے لوگوں کی تسکی کا سامان کیا کرتے تھے میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑیں اس تبسم کی عادت بے لاکھوں سلام اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کی سادگی ایسی ہے کہ بعض کا مکے کی چھوٹی بچیاں حضور کے پاس آ جاتی اور آقا کریم کو ہاتھ سے پکڑ لیتی اور جدھر چہتی لے جاتی حضور کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک ان کا کام نہیں کر دیا کرتے تھے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا توازن اکلی کچھ ٹھیک نہیں تھا لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتے تھے جس کے پاس کھڑی ہو جاتی پھر جان نہیں چھوڑتی تھی ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی حضور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی حضور فرمایا کرو یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی ہے مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ ہے وہاں حضور کو لے گئی کڑکتی دھوپ عرب کا ماحول اور اس کی بے مقصد سی باتیں حضور کان لگا کے اس کی باتیں سن رہے ہیں یہ حضور کی عادت تھی جب کوئی گفتگو کرتا جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا حضور سنتے رہتے اور اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں جب کوئی شخص حضور سے مسافر کیا کرتا تھا تو ہاتھ وہ کھینچتا تھا حضور کبھی ہاتھ نہیں کھینچے تھے آقا کریم اس انداز سے شفقت فرمایا کرتے تھے تو اس نے جو گفتگو شروع کی گھنٹے گزر گئے تو کہتے ہیں جب کئی گھنٹے گفتگو کرتے ہوئے گزر گئے ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ لیکن کہ کچھ اس لیے نہ سکے کہ ادب اور حیا مانے تھا کہ حضور خود ہی تو غور سے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں تو جب اس نے تھک ہار کے اپنی باتیں مکمل کر کے خود جانے لگی تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے سننے والی بات ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن اقلی ٹھیک نہیں ہے پورا مدینہ جانتا ہے جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی آپ کا وقت قیمتی بدن نازک کارے نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور اس عورت کی بے مقصد سی باتیں تھیں اور اس نے آپ کو کڑکتی دھوپ میں اتنی دیر کھڑا کر کے پریشان کیا حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں تو حضور نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا سنو اگر اس بیچاری کی میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا پورے مدینے میں کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں سہارا دس کنو جے جینو نہ کرا یاد ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس دس درہم تھے اس کو تبرانی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے حضور ایک دکان پہ گئے اور وہاں چار درہم کے اندر حضور نے ایک کمیز خریدی حضور نے زیبے تن کی اور تشریف لائے ایک انساری صحابی کو کمیز پسند آ گئی۔ اس نے حضور کو کہا اللہ آپ کو جنت کا لباس پینائے یہ کمیز مجھے دے دیں حضور نے اتار کے کمیز اس کو مرحمت فرما دی اس کے بعد حضور علیہ السلام پھر دوبارہ گئے اور چار درہم کی حضور نے پھر دوبارہ ایک کمیز خرید دی پھر حضور تشریف لائے تو ایک لونڈی تھی, وہ رو رہی تھی. تو اکا کریم علیہ السلام اس کو فرمایا کہ تو کیوں رو رہی ہے اس نے کہا کہ مالک نے مجھے کسی کام کے لیے دو درہم دے کر کے بھیجا تھا اور وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے ہیں. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب خالی ہاتھ جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا تو حضور علیہ السلام کے پاس دو درہم بچتے تھے تو اکا کریم نے وہ دو درہم اس خاتون کو دے دیے تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا تو وہ پھر رو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ تو اب کیوں رو رہی ہے اس نے کہا کہ دیر کی وجہ سے میرا آقا مجھ کو سختی کرے گا کہ اتنی دیر سے کیوں پہنچی ہو تو میں اس لیے گھر جاتے ہوئے ڈرتی ہوں تو حضور نے فرمایا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں آقا کریم علیہ السلاط السلام اس کنیز کے ساتھ اس کے آقا کے دروازے پر پہنچے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی جب کسی کے دروازے پر جاتے تو تین مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم بھی کہتے اور دستک بھی دیتے تو حضور نے کہا السلام علیکم اندر سے کوئی جواب نہ آیا حضور نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم تو اندر سے پھر جواب نہ آیا تو تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا السلام علیکم تو اندر سے وہ علیکم السلام کا جواب آیا انہوں نے فورا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہمارے مقدر کے آپ ہمارے گھر تشیف لائے حضور کیسے جو ہے وہ آنا ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ میں نے تین مرتبہ کہا السلام علیکم تم نے پہلی دو مرتبہ جواب نہیں دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے کستاً خاموشی اختیار کی اس لالچ میں کہ حضور بار بار ہمیں سلامتی کی دعا دیتے رہے السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو اور حضور نے فرمایا کہ اس لونڈی کی دیر کی وجہ سے میں اس کے ساتھ تمہارے تک اس کو پہنچانے آیا ہوں تو انہوں نے حضور کے ان غلاموں نے کہا ہی وجلہ حضور آپ اس کے ساتھ آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم لونڈی کو آزاد کرتے ہیں تو حضور علیہ السلات و السلام ان لوگوں کو ان طبقات کو جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ روشن باب ہے کہ حضور ان کی دہلیز پر پہنچے اور جا کے ان کی مدد کی اور ان دکھیوں لاچاروں اور پریشان حالوں کو اس مشکل حالات کے اندر ڈھارس بندائی اور یہ وہی سیرت ہے جو سیدہ خد القبرا رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں وہ تک سب المعدوم آپ جو ہیں جن کا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے بھی ہیں اور لاچاروں کا سہارا آپ کی ذات ستودہ صفات ہے ایک شخص نے یورپ میں اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ سیدت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا وہ کون سا واقعہ تھا جو تیرے لیے رہنمائی کا سبب بنا اس نے کہا حضور کی مجلس لگی ہے لوگوں کا ہجوم ہے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے حضور میرا بیٹا دو تین دن سے گم ہے مل نہیں رہا آپ دعا کر دیں وہ مجھے مل جائے قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اس کا بیٹا مل جاتا اور دعا باب اجابت تک پہنچتی ایک دوسرا شخص جو دیر سے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا عرض گزار ہوا حضور میں اس کے بچے کو شکل سے پہچانتا ہوں فلاں بچوں کے ساتھ ابھی ابھی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے باپ نے جب سنا تو دوڑ لگا دی تین دن سے بچھڑا ہوا تھا بیٹے ملنے کی خبر اس کو تڑپا گئی حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمائے سے بلاؤ بلایا گیا فرمایا بہت جلد ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں بیٹا بچھڑا ہے تین دن گزر رہے ہیں الگ تڑپ رہا ہوں اس کی ماں بے چین ہے تین دن سے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں میں چاہتا ہوں بہت جل جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اور اس کی ممتا تک اس کے بیٹے کو بھی پہنچاؤں تاکہ اس کے دکھوں کو بھی قرار ملے فرمایا ضرور جاؤ تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگا ہوں لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ جب تم اس باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہ آواز نہ دینا بلکہ جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اگر بیٹا پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم تین دنوں سے بچھڑے ہو. تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہ پکارو گے تو اس کا کلیجہ کٹ جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں اس کے نام سے پکارنا یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہم سائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی غریب ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں چونکہ اگر غریب کے بچوں نے زد کر لی اور غریب استطاعت نہ رکھتا ہوا ان کی ضد پوری کرنے کی تو بتاؤ ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا ان کے بہتے ہوئے آنسوں کو کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے دکھیوں کی نزاکتیں کلبیہ کا اتنا خیال اتنا لحاظ یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے。قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اس غلط فہمی سے ہم نکلیں مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے یتیم کی دل جوئی کا مسئلہ ہے قرآن مجید میں اٹھائیں اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور دوسرے مقام پہ اشاد فرمایا کہ کلّا بلا تکرے مون یتیم. یہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے اس کی تکریم اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور دس دس اخبارات کے اندر تصویریں چپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں بہت بڑا سماجی کارکن ہوں ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مزاد تو نہیں اڑایا اس لائن کے اندر جہاں غریب یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے اور حضور کا ایک فرمان سنیے فرما اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو یتیم کی صرف کفالت نہیں بلکہ اس کی تکریم یہ اسلام کا معاملہ ہے تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا تو یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس روشن مزاج نے جو ہے وہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی نزاکت قلبیہ کو ہمارے سامنے رکھا اور یتیم کے لیے یہ احساسات ایک پیغمبر کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں تو آکا کریم علیہ السلاۃ والسلام ان دکھیوں اور لاچاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کیا کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی انوکھی داستانیں رقم کرتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے گھر آ کر فرعون بن جاتے ہیں کسی شخص کی سیرت اور اس کے کردار کی اصل جھلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر خیر لے اہل ہی وانا خیر اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں یہ حضور علیہ السلام و اسلام کے رویوں کی داستان ہے ام العمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھیے فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے مجھے دور سے دیکھ کر کے کہ کہا عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا تو کہتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا حضور قریب آئے میرے ہاتھ سے اب کھورا لیا پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے یہ حضور کی سیرت کا وہ تابناک پہلو ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایک دوسرے کے جوٹے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ باعث آر سمجھنے لگے ہیں بالخصوص مرد تو عورت کا جوتا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے لیکن او میں تمہیں حضور کی سیرت کا ایک اور خوبصورت واقعہ سناؤں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں اور آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ کثیر و روایت شخص حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ذات حضور علیہ السلام کی تریپن سو سے زائد احادیث کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں باپ انتقال کر گئے ہیں ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیے حضرت ابو حریرہ خدمت حدیث میں ایسے مشغول رہے کہ شادی کرنے کی فرصت بھی نہیں پائی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی سنگت میں صحبت میں گزار دی بلکہ مجھے یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا ہمارے ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے تو وہ پڑے تو معمولی تھے لیکن تھے بڑے زندہ دل تو ایک دن کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو ابو حریرہ ہیں ان کو ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں تو حریرہ تو ہررا کی تصغیر ہے اور ہررا بلی کو کہتے ہیں لیکن چونکہ ان کے علم میں نہیں تھا تو انہوں نے ایک دو لمحے غور کیا پھر دو تین مرتبہ اس لفظ کو دہرایا ابو حریرہ اور پھر سوچ کے کہنے لگے سمجھ آگی گئی ابو حریرا کو ابو حریرا کیوں کہتے ہیں پوچھنے والوں نے کہا جناب کیوں کہتے ہیں کہا ابو حریرا کا معنی ہے ہر ویلے حضور کے پاس رہنے والا تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں ابو حریرا ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے بلا تعین اوقات حضور سے درس سے حیات درس زندگی درس دین لیتے تھے. یہ صفح کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے تعلیم حاصل کرنے والے اسلام کی پہلی درس کے طالب علم ہیں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے بیچتے اور پیٹ کی آگ بجھاتے کبھی حضور کے گھر سے لنگر آ جاتا کبھی فاکے بھی کاٹتے کبھی کوئی صحابی ان کی دعوت کرتا اور یوں کام چل جاتا کہتے ہیں ایک دن کھائے پیے ہوئے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور بازار میں بیچوں یہ بھی طاقت نہیں تھی حضور کے گھر سے بھی اس دن کچھ نہ آیا اور کسی نے دعوت بھی نہ کی اور حضور علیہ السلاۃ وسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا اب میں کسی سے سوال کروں مجھے یہ بھی گوارہ نہیں تھا ادھر بھوک کمر بھی سیدھا نہیں ہونے دیتی تھی کہتے میں نے ہیلا کیا اور مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا میرا مقصد یہ تھا کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت گوارہ نہ کی وہ کیا کسی نے کہا تھا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں جب لوگ گزرتے رہے اور کسی نے میرا پوچھا نہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہیلا اور کرنا چاہیے جو کوئی آئے میں اس سے ہم کلام ہوں میری گفتگو کے دوران وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کرے گا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے میں نے ان سے پرانے مجید کی ایک آیت پوچھی میرا مقصد یہ تھا یہ آیت بتائیں گے اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے میرے لہجے کی ٹوٹ پھٹن سے جان جائیں گے میرا مسئلہ کیا ہے لیکن وہ شاید جلدی میں تھے انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے میں پھر منتظر ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر آ گئے ردی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان سے کوئی مسئلہ شریح پوچھ لیا میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ بتائیں گے اس دوران میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے لیکن وہ بھی شاید جلدی میں تھے انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے میں سوچا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا اب میں منتظر تھا کہ اب کون آئے گا تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و, و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا حضور تشریف لے آئے میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی دریافت کر لیا آقا نے میری جانب غور سے دیکھا پھر زیرے لب مسکرا کے بولے ابو ہریرا بھوک لگی ہوئی ہے میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے کہا پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ آگے روایت آپ نے علماء سے سنی ہے حضور نے گھر والوں سے کہا کچھ ہے انہوں نے کہا ہاں جی دودھ کا ایک پیالہ ہے فرمایا ابو ہرارا میں نے کہا جی حضور کہا سفا کے چبوترے پہ جو بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ صرف ابو ہریرا ہی ہر ویلے پاس نہیں رہتا اور بھی ہر ویلے پاس رہتے ہیں ان کا بھی خیال ہے حضور کو تو کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ اور میں گیا تو ستر لوگ تھے حضور کا حکم تھا بلال آیا حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور کہا دائن سے شروع ہو جاؤ میں نے ایک شخص کو دودھ دیا اور دودھ پہ نظر رکھی اس نے جی بھر کے پیا لیکن دودھ ختم نہ ہوا دل کو تسلی ہو گئی دوسرے کو تیسرے کو 70 آدمی دودھ پی گئے دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا لگتا یہ تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق کوسر کی نہر سے جوڑ دیا جب ستر آدمی پی گئے آلہ حضرت کا اسلوب بھی دیکھیے بریلی سے آواز آ رہی ہے کیوں جناب حریرا کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گئے کہا ابو ہریرا کون باقی عرض کی حضور ایک میں باقی ایک آپ باقی فرمایا کہ ابو ہرارا تم پیو کہتے ہیں میں نے پیا سراب ہو کے پیا حضور نہ فرمایا اور پیو میں نے اور پیا پھر فرمایا اور پیو میں نے اور پیا رج گیا تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ اور پیو میں نے کہا مجھے قسم مسرب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مروس کیا ہے میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوشے جان کر لیا تو اس حدیث کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ بہتر آدمیوں کو کافی ہو گیا لیکن دوسرا پہلو کبھی نہ بھولیے کہ دو جہاں کا سردارہ اکتر آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے یہ حضور کی سیرت کا پہلو ہے تو کہا عائشہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے تو حضور کا یہ رویہ حضور کا یہ انداز کرم یقیناً حضور علیہ اللاط و کی سیرت کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جیسی صورت اور سیرت میرے محبوب کی ہے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی سیرت پائی ہو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضور علیہ اللاط والسلام کی سیرت کے عنوان کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسر الذکر حضور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی وہ یوقل الغ اور حضور کی زبان پر کبھی بھی لغو بات نہیں آئی تھی وہ یوتیل الصلاط اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی وہ یوکسر الخطبہ اور خطبہ حضور مختصر فرمایا کرتے تھے ولا یا نف مل آرمالا ول مسکین ف یک <الْحَاجَة> اور حضور علیہ السلام اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے کسی مسکین کسی لاچار کسی بیوہ کسی یتیم اور کسی مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کے کام آئیں اور مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجت کو حضور پورا فرما دیں یہ حضور علیہ السلاۃ و السلام کی سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ السلاطلام کی سیرت زمانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے ایسے اجالے پھیلاتی ہے ایک شخص نے حضور علیہ اللہ تو السلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی آتا ہوں تو آقا کریم علیہ اللاط اس کے انتظار میں وہاں رکے تین دن گزر گئے اور وہ نہ آیا چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا آکا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی آپ نے فرمایا یا فتح قد شک تو علیہ اے نوجوان تو نے تو مجھ کو مشقت میں ڈال دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ زید بنسانہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے قرض دینا تھا آکا کریم علیہ السلات دو جہاں کے مالک ہیں لیکن حضور کا فکر اختیاری تھا آکا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے کتنے دن چولا نہیں جلا کرتا تھا حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مصیبتوں کو بھی دور کرتے اور گھر کا چولا بھی بعض ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سانہ ہے اور یہودی ہے اور اس نے حضور علیہ السلات و سے کرز کا تقاضا کیا لیکن تقاضا اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ السلات وسلام کی کمیز کو پکڑ کے کھینچا بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی زیادہ غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی چار دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے اور پھر آکا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو اور اے عمر جو تم نے اس کو گورا ہے اس کے بدلے میں بیس وسق زیادہ کھجورے بھی تم اس کو دو گے تو زید بن سانہ نے جب حضور علیہ السلات و کی اس سیرت اور اس کردار کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بیس وقت اس کو کھجوریں دے رہے تھے تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تو رات کے اندر نبی آخر زمان کی شانی اور عظمتوں کے بیان کو پڑا ہے یہ بات ابھی رہ گئی تھی باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی اب یہ نشانی رہ گئی تھی آج میں نے یہ بھی دیکھ لی اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا ابدی غلام بن جاتا ہے یہ انداز حضور علیہ السلام کی سیرت کا زمانے کو حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے میرا رب خود کہتا ہے لو کنتا فرزند غلیظ القلب لن من اے محبوب اگر تو توش مزاج اور تنگ دل ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے کردار نے کر لی مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی حضور علیہ السلاۃ السلام کے پیار نے زمانے کو اس قدر قریب کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام پہ جانے قربان کرنے کے لیے ہما وقت مستعد اور فعال رہتے تھے جتنا پیار انہوں نے حضور سے کیا ہے کائنات میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی ہے ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے حافظ شرازی نے غالباً کہا ہے کہ میرے جیسا محب زمانے میں کوئی نہیں اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں محبوب بھی تو کوئی نہیں اگر صحابہ جیسا عاشق تمہیں زمانے میں نہیں ملتا تو محبوب جیسا کوئی صورت و سیرت میں حسین بھی تو زمانے کے اندر تمہیں نہیں ملے گا تو حضرت سید و انس کے لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسنس حضور لوگوں میں سب سے زیادہ ہنسی ہیں اور دوسری بات قان رسول اللہ اج الناس حضور سب سے زیادہ سخی ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھیں حضور کے پاس حضور نے ساری اس کو عطا کر دی وہ واپس جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر کمی کا شائبہ ہی باقی نہیں رہتا تیسری بات حضرت انس فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسنس و اجود اناس و الناس کہتے ہیں کہ حضور جتنے دلیر تھے جتنے بہادر تھے کائنات کے تر اتنا بہادر ہم نے کوئی نہیں دیکھا مولا کائنات فرماتے تھے جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی, ہی ہوا کرتے تھے اور ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ میں ہوا کرتے تھے آکا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے صرف عبی بن خلف وہ بد نصیب شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہے جس کو سولہ رتن مکئی کے دانے روز ڈالتا ہوں اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے میں آؤں گا اور اے محمد معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا اور پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ آیا کہنے لگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور پھر وہ گھوڑا لے کر کے آگے بڑھا صحابہ آگے بڑھنے لگے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ حضرت حارث بن سما سے حضور نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے گلے کے قریب اس کا ہلکا سا کچوکا دیا اور چھوٹا سا زخم اس کی گردن پہ لگا تو وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور کہتا تھا کہ کاتالنی محمد محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے لشکر والوں نے کہا بن خلف عجیب بات ہے ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا ڈال رہا ہے اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی ہے اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے جو تکلیف مجھے محمد کی اس ضرب سے پہنچی ہے اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا اس نے تو پھر مجھے نیزا مارا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتا میں پھر بھی نہ بچ سکتا تو یہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی جو ہے وہ دلیری اور بہادری کے قصے ہیں کہ آکا کریم علیہ السلام کی ضرب کو کون برداشت کرے ایک معمولی خراش برداشت نہ کر سکا اور نارے جہنم میں جہنم کا وہ کتا جا پہنچا تو آکا کریم علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت کے اس عنوان کو حضرت انس نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلامہ الناس۔ وہ اج ود وہ اش جا لوگوں میں سب سے دلیر بھی حضور سب سے سخی بھی حضور اور سب سے صورت و سیرت میں حسین بھی حضور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین کے موقع پہ آپ دیکھیں سفید خچر کے اوپر سوار ہیں اور ایک پہاڑی درے میں کافر گھات لگائے بیٹھے تھے جب اچانک انہوں نے تیر اندازی کی تو لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی اس وقت حضور تھے جو خچر کو آگے بڑھا رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رقاب تھامے تھے اور اقا کریم کہہ رہے تھے انن نبی لاکذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو حضور علیہ السلام کا یہ انداز کے جب میدان کے اندر بگڑ مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کر کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر کے اوپر مصطفی ہیں علماء نے حضور کی بہادری کس کسے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جنگوں میں خچر کا سفید ہونا ایک تو خچر کا ہونا بہادری پہ دلیل ہے اس لیے کہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں کہ بھاگنا آسان ہو اور دوسرا مٹیالے رنگ کے جو ہیں وہ جانوروں کی سواری کی جاتی ہے یہ فوج کی وردی کا رنگ مٹیالہ اس کی حکمت بھی یہ ہے لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ اسلام سفید خچر پہ جو ہے وہ سوار تھے حضور اتنے شجاع تھے اتنے بہادر تھے میدان میں بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے کے لیے میدان میں داخل ہوا کرتے تھے آقا کریم علیہ اللاط والسلام کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالا نہیں دیا آج میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ سیرت ہمیں حضور علیہ صلاط وسلام کی محبت کا حقدار بنائے گی حضور اس دنیا کے اوپر مکار اخلاق کی تکمیل کے لیے جلوہ گر ہوئے اور قرآن آپ کے خلق کی گواہی ہے اس لیے حضور کی سیرت کو اپنانے کا تقاضا یقیناً آج کی اس بابرکت محفل میں آج کا یہ اجتماع ہم سے کر رہا ہے ہم اپنی زندگی کو اور طرز حیات کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ گزار دیں گے اور آقا کریم علیہ السلات وسلام نے جس انداز سے اپنا خوبصورت زمانہ اور حیات ظاہری کا وقت گزارا اور ہمارے لیے روشنی چھوڑی وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اجالا ہے امت مسلمہ بھانج نہیں ہے کہ اس کو عبادات کا طریقہ کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور حسن اخلاق کسی اور جگہ سے لینا پڑے اس کو قوانین کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور ان کو جو ہے وہ اپنی آئلی زندگی کا نظام کسی اور جگہ سے لینا پڑے ہماری زندگی کے سارے نمونے مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں میرے رب نے کہا لقد کانا لقم فی رسول اللہ اس حسنہ حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے من میں اتار دے ہمارے باتن کو حرارت اور نور اور اجلاپن نصیب کرے کار ما آخر شدو آخر کار نشد مشتے کے ما غبارے اونچا یار نشد و آخر و داوانا الحمد للہ رب ہر السلام <تصرف> سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر میں جا کر دم لینا Thank